مدین صحیح مکہ ہی پلاض مدینہ ن صحیح مکہ مدینہ ن صحیح آلہ حضرت کمال ہے میرے آلہ حضرت کا کمال ہے حضرت فاروق اعظم کی اس گل شیریں لیا گیا फलानी शाऊदारा फलानी मदीना चलो चलो चलो चलो जिम्मे मुलागर चलो माननी पिंड لیکن اکری ساڈی بھی ندی ہے <compleanna cartoonimerkweight> زاہد کون ہوتا ہے جو دنیا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں دنیا سے نفرت کر کے بیٹھ رہا ہوں عاشق وہ ہوتا ہے بات کو سمجھ دنیا زاہد دنیا یعنی دنیا کا خیال ہے لیکن چھوڑ کر بیٹھا ہوا کیا مطلب یعنی چھوڑنے کا خیال ہے آخر خیال تو ہے نا عاشق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں معشوس کے سوا خیال آئے خیال ہو رہا ہے پھر کرتا نہیں یار مجھ چاہیے وہ ہوتا ہے سانو یار تو سوا کسی دا خیال آتا ہوں مکے افزا رکھنے والوں مکے افزا آ مدینے افزا آشکی کر رہے ہیں بات کر رہے تھے عاشقوں آشکوں مدین مدم ہی پڑتا صحیح ہی پرا ہم والے <سؤال> اپنے ہم دلیل سننے نہیں چاہتے حضرت عمر بتا رہے ہیں حضرت عمر بتا رہے ہیں وہ دلیل کعبہ ہے حضرت عمر کا تیار میں کہتا تھی میں سننا نہیں چاہتی ہمارا یہ مطلب سمجھ نہیں آئی یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سن لو عاشق وہی ہوتا ہے آج تو منافق رہ گئے ہمارے جیسے عاشق وہی ہوتے ہیں جو محبوب کو ماننے میں دلیل سننا ہی نہیں چاہتے وہی بات ہے کہ ہم یار نو بغیر یار نو دلیل نہیں بنے یہ ہے صحابہ حضرت عمر دا ایمان ہے نہیں ذرا سا کہہ دے مدین مکم واش ہندوستان کتے لبے گا حق دیا ترجمان لگتا جی میں تیری زبان تو ساڈا رسول بولتا ہے اے اے اے یہ یہ ڈی ڈی عظمت بولی بری, بری اتنا یہودی بری ہی تیرے, تیرے مخالف ہو سکتے ہیں تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا سنو امام غزالی رحم اللہ کے بلکہ سنو سیدنا امام احمد بن حنبل کے وجود میں آنے کے بعد جب ان کا امتحان ہوا مسئلہ خلق قرآن پیدا ہوا تو کہتے ہیں بزرگان دین امام احمد بن حنبل کی محبت اہل سنت کی نشانی بن گئی حجت السلام امام غزالی کا دور آیا علماء نے لکھا امام غزالی کی محبت اہل سنت کی دلیل بن گئی اور نا چیز کہتا ہے امام محمد رضا تیرے آنے کے بعد تیری محبت اور سنت کی جس کو سننی پہچان میں چشتی ہوں دار گوڑا کے تر کے کتوں کا خادم ہوں لیکن میں برملا کرتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں پورے ذوق اور کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہوش و ہوا سے ہم سافت زائرہ پاتنا کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دار کولڑا ہوں شاہ شیر رفانی ہوں مجد ثانی ہوں ان کی پہچان اعلی حضرت کے وجود کے بعد سننے کی پہچان نہیں ہے سننے کی پہچان امام اہل سنت کی محبت ہے یار دیکھو تو لرارو فرارونا ادھر فرار کے لفظ ہے فرار ادھر فرار مستر ہے فرا یا فرو اور ادھر مفر